بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف کا سبق نکال لیجئے صرف کا سبق ہم لوگ جو تھے گردانے پڑھ رہے تھے رضیہ والی گردانے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رضیہ والی گردانے اور یہ ساری کی ساری اسی طرح ہی ملتی جلتی ہیں یہ ملتی جلتی ہی تھی ساری گردانیں میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آپ ایسے ہی پڑھیں گے اب میرے مکھی ہو چکی تھی لرزا نہیں کی گردان کے اوپر آ جائیں لا گردان لاتر يرزا لا لا لا ترزا ذائن لا اب آ جائیں اس کے اندر سے پھر آ جائیں گے اس کے مجھول کی طرف اللہ لا اللہ ترزیاں حاضر کیسے آئیں گی لا طرز الر ضیاء اللہ ترزی اللہ تر ضیاء اللہ پھر اس کی ساری ثقیلہ اور خفیفہ آپ لوگ کریں گے یہ سانشکل نہیں ہے وہی ترتیب وہی چل رہی ہے جو پیچھے چل رہی تھی اس میں فائل کی طرف آ جائیں اس میں فائل اور اس میں پھول کی طرف آ جائیں اب آگے جی اس میں فائل کیسے آئے گا وہی گردانیں جس طرح کی پہلے آ رہی تھیں وہی ہی بالکل ویسے ہی ہوگا اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں ہوگی جو پیچھے والی وہ تھی تو رازن رازی رازونا رازیاتن راضی رازیاتن ٹھیک ہے نا پیچھے والی بھی جو گردانیں آئی تھیں دیکھ لیں اس میں سے داندا داٮٔ دا دا یاتون وہاں پہ اس میں تو کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی اور اس میں پھول کیسے آئے گا مرضی یون مرضی یون مرضی یا نے تو راضین اصل میں کیا تھا راضین اصل میں راضی بُن تھا راضی بن تھا رازی بن ٹھیک ہے نا یہ رازی بن تھا اور اس سے جو ہے یہ وہ بنے گا ٹھیک تو راضی بن تھا Uh, اس میں وہ نا کے سے واوی ہے نا ناکے سے وا ہے تو راضی تھا اس واؤ کو پہلے کس سے بدلا جائے گا یا سے بدلا جائے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہو جائے گا یون ہو جائے گا پھر یہاں پر ضمہ شکیل تھا وہ گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا راضین اور پھر یہ گر جائے گا ہاں کیا بن جائے گا راجین راجین ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جیسے کہ دا ان کی تعلیم کی تھی ہم نے دائن کی تعلیم جو کی ہے پیچھے بالکل ویسی ہی تعلیم آپ کریں گے جیسے یہاں دا ان کے اندر تعلیم کی تھی دا ان کے اندر آپ نے تعلیم کی تھی دا اون تھا ٹھیک ہے تو پہلے واؤ کو یہاں سے بدلا تھا دا یون ہوا تھا اور پھر سارا کا سارا جو کام کیا گیا تھا ویسے ہی اب مرضیون یون دیکھیں اصل میں کیا تھا مرزون تھا مرزو مفع کی طرح مرزو مفع ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ جی واؤ کو کہتے ہیں ماضی و مضارے موافقت کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا تو کیا بن گیا مرزو یون ہو گیا یہ کیا ہو گیا مرضو یون ہو گیا پہلے ماضی اور مضارے کی مواقع کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا تو یہ تو ہو گیا واو کو یا سے بدل دیا گیا اور ہم نے ایک قانون بھی پڑھا تھا ایک قانون بھی پڑھا تھا واو کو یا سے بدلنے کے لیے واو کو یا سے بدلنے کے لیے قانون پڑھا تھا اور وہ قانون کیا تھا آپ میں میں شروپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے لیے ہم نے اس کے اندر یہ ہم نے شاید اس میں نہیں پڑھا پھر وہ تو قانون تو اس کو پڑھنا چاہیے تھا انہوں سے یہ ذکر کر دیا وہ تو مطالعہ نہیں ہوتا صرف یہی کیا ہوا کہ انہوں نے قانون کا نام بتا دوں گا انوارشرفیہ میں سے انوارشرفیہ میں سے انہوں نے کہا کہ جی اس کی اس کو سے کر دیا گیا ہے تو مرزو غن تھا پھر باؤ کو یہاں سے بدلا تو باؤ سے بدلا تو کیا ہو گیا مرزو یون ہو گیا جب مرزو ہو گیا تو واؤ اور یا دو جمع ہو گیا واؤ اور یاھ تو سید ان والا قانون تھا نا کہ واؤ اور یا اگر ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن ہو پہلا ساکن ہو تو ہم کیا کہ کہتے تھے واؤ کو یا سے بدل دیتے تھے تو اب کیا ہو جائے گا یا کو یادگام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا مرز ہو جائے گا پھر یا مشدد مخفف والا قانون یا مشدد مخفف والا قانون لگائیں گے اور جائے مشدد مخفف والا قانون کیا کہتا تھا کہ اگر یا مشدد ہو اور اس سے پہلے ایک زمہ تو اس کو کثرہ سے بدلنا وجوبی ہوتا ہے وجوبی طور پر بدل جاتا ہے تو کیا بن جائے گا تو یہ مرضی یون بن جائے گا اس میں مفول کیا ہو جائے گا مرضی یون ہو جائے گا مرمی یون والا قاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا مرمی یون والا قاعدہ کہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ پورا کا پورا ہو جائے گا تو اس طرح اب آ جائیں گے میں مفرو کی طرف لفیف مفروق وہی چیز آ گئی مفروق لفیف مفروق کیسے کہتے ہیں کہ جی دو ہاں یعنی وہ پائے جائیں دو حروف علت پائے جائیں اس کے اندر لفیف دو لفیف کیا لفافہ جیسے لفافہ تو دو حرف علت پائے جاتے ہیں اور مفروق فرق آیا ہوا ان کے درمیان فاصلہ آیا ہوا ہو تو اس کی مثال کیا ہے جیسے کہ وقع اصل میں کیا تھا وقا یا تھا وقا یا دیکھے نا وو اور یا ان کے درمیان قاف کا فاصلہ آیا ہوا ہے تو وقع یا تھا وقاع تھا تو کالا والا قانون لگا تو پھر کیا بن گیا وقا وقا یہ لفیف مفروق کی مثال ہے اور بالکل وہی رما رمایا رمو رمت رمتہ رمینہ ایسے دیکھیں اس کے جو آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے آپ چل چلائیں گے وقا وقایہ وقع وقت وقتا وقع نا وقع تع وقع تما وقع تم وکعی تھی تو بالکل وہی چیز ہے رومی رومیا رومو رومو رومیت رومیت رومی ادھر دیکھیں وکیا وک وکو وکیت تو وہکین وکی تھا وکیت وکی تکی تھے وکیت وکیت نا وکیت وکینا اب آ جائیں جی یقی ٹھیک ہے نا یقی وکا یقی یقی اصل میں کیا تھا یہ دیکھیں ذرا اصل میں کیا تھا یہ یو وکا یقی ہے نا تو یہ کیا تھا ذرا یز ریبو کی طرح تو یزریبو تھا تو یو کی تھا کیا تھا یو کی یو یو یو یو اور ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم نے قانون پڑھا تھا یاید والا قانون یاید والا یاید اصل میں کیا تھا یو ایدو تھا وہ واقعہ ہو کہ کے فا میں کے مقابلے میں تو مظاہرے کے کی اندر ہم کیا کرتے تھے اس کو ہم اس کا اس واؤ کو گرا دیا کرتے تھے تو کیا ہو گیا تھا یاید و ہو گیا تھا اصل میں یو اید تھا تو اصل میں کیا تھا یہ یو کیو تھا یو کی یو تھا یو کی تھا تو پہلے تو یہ گر گیا پھر کیا بن گیا یقی یو. یو بن گیا آخر میں یا کے اوپر ذمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیں گے یا پہ ذمہ ثقیل تھا کیونکہ یہ یو میو والی صورت نہیں ہے یو میو والی صورت نہیں ہے تو کیا ہوا اس کو یا کے ذمے کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا یکی بن جائے گا تو یقی تو اب آ جائے گا یکی یقیا یہ بھی وہ نے تھا یکی یقیا نے اصل میں کیا تھا یو کی نہ تھا یو کی نہ تھا, یو کی تھا. اصل میں کیا تھا یو کی نہ تھا تو یہ یو والی صورت یو یو کی یہ ایو والی صورت ہوگی یو یو نا یوں نہ یوں اس میں یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے یا کو واو سے بدلیں گے اور پھر التقاء ساکنین سے واو گر جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا یقو ہو جائے گا یو کی یوں سے یقونہ تکی تقی یا یقینا تکی تقی یا نے تکونا تکین تکی تکینہ اکی عقی نکی یہ آپ تعلیم کریں گے ساری کی ساری اس کے اندر سے اب آ جائے گا یو کا یو کا یو کا یا یو یو کونا اصل میں کیا تھا یو کا اصل میں کیا تھا یو کا تھا یو کا تو یو کا تھا تو کالا والا لگ رہا ہے تو کیا بن جائے گا یو کا یو کا یو کا ہو گیا یو کا یا نے یہ تو یہی اس طرح آ جائے گا یو کا یا نے تو اصل میں کیا تھا یو یو کا یا نے یہ اپنی یو کو نہ یہ دیکھیں یو یوں یو یز ربو نہ یز یو تھا یوں تو یا متحرک قبل مفتو تھا تو کالا والا قانون لگے گا جب کالا والا قانون لگے گا تو وہ الف سے بدل جائے گا اور پھر التقاء ساکن کیسے وہ گر جائے گا تو یہ یوں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ یوں کو ہو جائے گا تو کا تو قیا نے یو کی تو کا تو قیا نے تو تو نہ تو قیا نے تو او کا اور نو کا اب آگے جی یقی سے تھا وکا یقی سے تو لیں یقیہ لین یک لین یک لن تکیا لین یقینا لن تکیا لن تکیا لن تقو لَََََن لن تقیا لَن تقینا لن اکیا لََ نقیا اور لیں یو کا لین یو قیا لن یو لن لن تیا لن لن تیا لن لن تو یہ آپ لوگوں نے اسی گدانے ساری یاد کرنی ہے ساتھ ٹھیک ہے میں نے تالیلات بھی کچھ بتا دی ہیں اس کی جو یہ تالیلات اور یہ آپ کو اس میں چاہیے وقا وقع اصل میں کیا تھا وقعو اصل میں وہ تھا اپنا وقاع اصل میں وقاع تھا نا وقع یو تو یہ کالا والا قانون سے اور وکو کیا تھا مجھول کسی کا وہ تھا وکی کی یو ٹھیک ہے تو یو والی کیو وکی یو والی صورت کیا ہو جائے گی وہ ایو والی صورت ہو جائے گی ای یو والی صورت جو نے آپ کو بتائی تھی اس میں یا کا ذمہ ماقبل کو دیں گے مجھول کے اندر ٹھیک ہے نا تو یہ ساری تعلیلات بھی آپ کے پیچھے دی ہوئی ہیں اس میں سے دیکھ لیں گے اور یہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے کیونکہ ہم ساری تعلیمات میں کروا چکا ہوں اور لفیف بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ نا کہ صاحب کا چل رہا ہوتا ہے لفیف میں لیکن بات صرف یہ آ جاتی ہے کہ اس میں مثالے واوی والے قوانین بھی آ جاتے ہیں یہ یعنی مثالے واوی, مثالے جائی والے مثال والے قوانین یا اجوف والے قوانین بھی لگ سکتے ہیں اجوف والے بھی جب لفیف مکرون ہوتا ہے لفیف مکرون اور ناقص کے قوانین تو آتے ہی آئیں گے پھر وہ تو اس لیے آپ نے اس کو یاد کرنا اب آ جائیں گی کے سبق کی طرف